والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفان أما بعد فعود بالله سميل عليهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين صدق الله العظيم رب سراخلی صدری سورہ الجمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم د مدینہ تشریف لائے اور وہاں یہود کے ساتھ معاملہ ہوا تو یہ وہ قوم تھی جو وہی سے واقف تھی ایک عظیم سلسلہ تھا رسولوں کا ان کے یہاں اور یہ اپنے آپ کو چونکہ انبیاء کی اولاد گردانتے تھے لہذا بہت ساری کنسیشنز اور بہت ساری ڈسکاؤنٹس اور بہت ساری جو ہے وہ تنزیلات انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی اپنے زوم میں وہ یہ سمجھتے تھے جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے آگ میں نہیں جانا لن تمسنا معدودہ بس چند دن کے لیے ایسے ایڈونچر کے طور پہ جائیں گے جیسے آؤٹنگ پہ نکلتے ہیں ادھر سے پھیرا لگاتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے ہم ایک جگہ پر مایا لن تمسنا دا ما ماں کا ان کے اس افطرا نے اس ایک جھوٹی بات میں انہیں دین کے معاملے میں دھوکہ دیا جب کسی کو پتہ ہو کہ ہمارے والد صاحب کی بات پرنسپل صاحب سے ہو گئی اور میں پاس ہو جاؤں گا تو بڑا بےوقف ہوگا وہ لڑکا اگر رات بھر پڑتا رہے پھر تو اسے تانگے پسار کے سونا چاہیے جب کسی کو یہ گارنٹی ہو جائے کہ ایئرپورٹ پہ اپنا آدمی نکلوا دے گا تو پھر اس نے سمگلنگ کرنی ہے پھر جو مرضی ہے لے جائے بھر کے وہ ڈیپ فریزر کے اندر بندہ جو اپنا وہاں موجود ہے فرمایا لئی سب وَلَا امانی کتاب فیصلہ نہ تمہاری تمناؤں کے مطابق ہوگا نہ تمناؤں کے مطابق انہوں نے ایک تمنا کر لی ایک چیز گھر لی اس طرح ہوگا اور تم نے بھی ایک چیز گھر اس طرح ہوگا ایسا نہیں پھر مثال دی کہ حضرت نوح علیہ اسلام کا بیٹا ان کو تو بہت سلسلہ نسل بہت لمبا نا پیچھے جا کے کہیں رسول سے جڑیں گے. وہ تو امیڈیٹ ایک, ایک رسول کا بیٹا ہے اور وہ رسول موجود بھی ہے یعنی ڈیفیکٹو بھی ہے اس وقت امیجیٹ خلیفہ بھی وہی ہے کائنات کے اندر اس کے باوجود جب انہوں نے ایک ڈپلومیٹک دعا مانگی کہ پروردگار پرورتگار انی میرا بیٹا میری فیملی میں سے ہے وہ ان وعدہ حق اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے کیونکہ توں نے کہا تھا تیری فیملی کو بچا لوں گا وہاں کا حکم الحاق اور تو حاکموں کا حاکم ہے تجھے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تیری امپیچمنٹ بھی نہیں ہو سکتی تیرا محاسبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے لہذا اگر تو کر دے تو حاکموں کا حکم ہے فرمایا یا ہو ان لیسا میں نہ لکھ میرا وعدہ تھا تیری فیملی کے بارے میں لیکن یہ تیری فیملی میں سے نہیں ہے انہیں لیسا من نہ لکھ کیوں انہو عامل ان غیر و ہے اس کے کرتوت ٹھیک نہیں تیری فیملی میں سے وہ ہوگا جو تیرے جیسا ہوگا ٹریز نان بائٹ فروٹ یہ کیسا تیرا بیٹا ہے یہی زو مکے والوں کو بھی تھا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم ان کے بڑے قریب ہیں اور وہ چونکہ اللہ کے خلیل ہیں لہذا ہم جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس میں سے چاہیں گے چلے جائیں گے ہر قوم نے ایک امنگ پالی ہوئی ہے ایک سراب کی طرح اور اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے فرمایا انا صحیح ابراہیم اللہ جی نتا ابراہیم کا رشتہ دار وہ ہے جس نے ابراہیم کی پیروی کی جو اس کی طرح اپنے بیٹے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بیٹھا ہے ابراہیم کا نزدیکی وہ ہے تعلق دار وہ ہے للہ جی جنہوں نے اس کی پیروی کی وہ آد النبی و لزن آمن اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو ایمان لاتے رہیں گے ان کا رشتہ ہے ابراہیم سے تمہارا کوئی نہیں اس لیے کہ اللہ کے یہاں خونی رشتہ جہالت ہے خونی رشتہ تعصب کی بنیاد پر کسی کو خونی رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو چاہنا مقدم کرنا جہالت حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا فرمایا انی آئے زان تکون من الجاہلین این میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جیلوں والی بات مت کرو اس کا مطلب ہے کہ خونی رشتہ بغیر یہ دیکھے کہ نظریاتی طور پر یہ کیا ہے یہ جہالت ہاں جو ایمان لاتے رہیں گے ان کا ناتا ابراہیم سے جڑتا رہے گا لازام جب پوچھیں گے آپ کس کی ملتے جامع ہم, کہتے ہم ملتے ابراہیم ابراہیمی میں حضور نے فرمایا ابو ابراہیم تمہارا باپ ابراہیم جب مجھ پر درود بھیجو تو اپنے باپ ابراہیم کو مت بھولو وہ تمہاری پیدائش سے بہت سالوں پہلے تمہارے لیے دعا کر چکے ربانہ ربانہ وجالہ وجالہ ہمیں ہم دونوں کو امت ہم ان، ان ان ان لوگوں میں سے امت مسلمہ ایک پیدا کر امت مسلمہ جو بھی مسلمان ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اس کے اوپر ایک احسان ہے بہرحال یہی امنگیں پالی ہوئی تھی یہود نے لن اللہ معدودہ ہم کے بیٹوں کی طرح اور اس کے محبوب ہیں لہٰذا ہمیں کوئی نہیں پوچھنے والا لیس سا علیہ ناصل نہ سبیل دوسروں کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کر لیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ نے فرمایا اگر اتنی کنفرم ہے تو میں یہ بات کہ تم اللہ کے دوست ہو اللہ تمہارا دوست ہے اور جو کچھ آخرت میں تیار کیا گیا وہ تمہارے لیے ہے تو ریزائن کر کے آتے کیوں نہیں وہاں پہ دو آدمی یہاں دھوپ میں جل رہا ہے بارہ گھنٹے کنکریٹ کرتا ہے اور وہ کسی کو بتایا کہ میری اتنے مربع زمین ہے پیچھے اور اتنی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں اور میرے پندرہ بیس ٹرک چلتے ہیں وہاں پر تو لوگ تو کہیں گے کہ سرکار پہ یہاں یہ آپ دھکے کیوں کھا رہے ہیں پتا چل جاتا جھوٹ فرمایا کلیاد ان تم انا لہنا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو موت کی تمنا کرو ان کو تم ساتھ تین اگر تم اس دعوے میں سکتے ولایا تمنا <عبادن> یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے بما قدمت عیدی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے یہ اس سے ڈر رہے ہیں انہیں پتا بچہ ریزلٹ سننے کیوں نہیں سکول جاتا اماں دھکے دے دے کے بیٹیا پتر اٹھو آئے تمہارا نتیجہ اسکول جاؤ پتر کو پتا ہے جو کر کے آیا ہوا ہے وہ تو کہتا ہے یا کوڑ ہاں جس نے پیپر اچھے کیے وہ, وہ جناب اب کے وقت سے تیاری شروع کر دیتا ہے سکول جانا آج ریزلٹ ہے آج میری محنت کا سلا ملے گا. ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے اس سے ڈرتے ہم کیوں پاکستان جانے سے ڈرتے ہیں ماں مر جاتی ہے جب فنش کا سنتے ہیں اس لیے کہ ہمارے آنکھوں میں وہاں بھیجے کچھ نہیں اکاؤنٹ میں کچھ نہیں جس کے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی فٹے منہ بولے اور میں جاؤں واپس ان کے اکاؤنٹ میں وہاں کچھ نہیں بیمار کدمت ادھی آدمی مرنے سے کیوں ڈرتا ہے حالانکہ اسے پتا ہے کہ ڈرنے سے میں بچ نہیں جاؤں گا مرنا تو ہے لیکن آگے بڑھ کے آپ دیکھیں نا استاد ایک سب کے سرے سے مارنا شروع کر رہا شاگردوں کو تو جو آخر والا باری تو اس کی بھی آنی ہے لیکن آگے بڑھ کے وہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتا وہ اتنی دیر میں اس کو گرم کرتا رہتا پیچھے تیاری کرتا رہتا کہ بھائی اب میری باری آنے والی پتا ہے نہیں کہ مرنا فرمایا کل انکان اطلاق مدار اللہ من خال الناس۔ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ریزرو ہے لوگوں کو چھوڑ کر اور کسی کو نہیں ملے گا تم یہودی جنت میں جاؤ گے تو الموت ان کن تم سادقین تو پھر تو تمہیں فوراً موت کی تمنا کرنی چاہیے وہاں پر فرمایا ہوا نہیں یہ ہر گز کی تمنا نہیں والا تاج دن احرص اللہ حیاتِن و مین اللہ اشرک تو انہیں دنیا میں ہریش ترین آدمی پائے گا زندگی کے بارے میں والا تاج دنپر لیٹو ڈگری ہس لالچی حریف احرس لوگوں میں سب سے زیادہ لالچی کس کے اللہ حیاتن یہ نکرا آئی ہے کسی قسم کی بھی زندگی ہو زندگی ہونی چاہیے چاہے ضلعت کی زندگی ہو یہ مرنا نہیں چاہتے لیکن مومن ان کہتا ہے زندگی ہو تو الحایات ہو مخصوص زندگی ہو وہ جو غالباً ماہر القادری نے کہا ہے یا نصر اللہ عزیز نے کہا ہے دونوں کا انداز ایک ہے کہ دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں آزاد منش انسانوں یا تختہ جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی دونوں کے درمیان مسلمان کھڑا نہیں ہوتا یا تختے پہ کھڑا ہوتا ہے یا تخت پہ ہوتا ہے یہ درمیان کی زندگی مومن کی زندگی نہیں ہے وہ جو ٹیپو سلطان والا بکولہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سال کی زندگی سے کرتے اے نبی یہ زندگی چاہتے لا یو کاتے الا فی اللہ فیقور النوم و جدر یہ کلوں میں بیٹھ کے لڑیں گے تہ خانوں میں بیٹھ کے لڑیں گے دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے سینہ کھول کے کبھی بھی تمہاری طرح یہ سامنے نہیں آئی بیٹھے ہوئے میزائل دبا دیا فیلڈ میں تمہارا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے کیوں یہ کہ مرنا نہیں چاہتے میدان میں تو وہی آئے گا نا جو مرنا چاہتا ہے مرہ من قبا نہ بہ ہوا منہ ان میں سے کوئی گردن کٹا چکا ہے اور کوئی پیچھے چانس ویٹنگ لسٹ میں لگا مومن تو کیا مومن تو موت کو رب کے ساتھ ملنے کا ایک موقع اپوائنٹمنٹ سمجھتا ہے اور جس کو مل جاتی ہے وہ نارا ماتا پس تو اور ابل کابا اور ابل میں کامیاب یہ وہ اصلہ ہے جو کہیں نہیں بنتا یہ آپ کو قرآن کے اندر ہی ملے یہی کتاب دیتی یہ کیا چاہتے حیات ان بس زندگی ہو کسی قسم کی جراون کے یہاں یہ اینٹیں بناتے تھے بھٹے پر اور گھروں میں برتن دھوتے تھے ان کی خواتین کی آلے فرون والے جو ہے وہ عورتیں ان کی زندہ چھوڑتے تھے کیوں چھوڑتے تھے آپ سے آنے ہیں مرد قتل کرتے وہ زندگی انہیں عزیز تھی جب عضرت علیہ السلام لے کر نکلے نے جہاں بھی ذرا سا خطرہ پیش آیا یہ عظرت علیہ السلام کے خلاف گرم ہو گئے اچھے بلے تھے ہم وہاں جی رہے تھے کہ آپ کہاں لے آئے مرنے کے لیے وہ جگہ جو ہے وہ بری تھی کوئی ذرا سا خطرہ پیش آیا انہوں نے بادانا آپ نے کیا کمال کیا سرکار آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مشقت میں تھے اب آپ آپ دا دا کے مار رہے ادھر چلو ادھر چلو یہ کرو وہ کرو ازب بنتا ہے ربوں کا پکاتے لا تر ارب جا کے لڑو شہر خالی کراؤ ہم آ جائیں یہ قوم صرف زندگی مانگتی مشرقوں سے بھی زیادہ انہیں زندگی عزیز ہے کیوں وہ تو یہ کہتے تھے وا کالو ماہ یا اللہ حیات نہ دنیا نہ منہ تو ما یوہ لکنا اللہ دہر بس چار دن ہم زندگی گزارتے ہیں جیسی بھی اس کے بعد ہم مر جاتے ہیں مٹی ہو جاتے ہیں بس بات ختم ہوا سُنا دنیا و ماہ نہ جسے یہ گمان ہو کہ مر کے مٹی ہو جانا ہے پھر اٹھنا نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے موت اس کے لیے کوئی ڈراوا نہیں دیتی جس کا ایمان آخرت پر ہو وہ نیک ہوگا اس کے پلے امال ہوں گے تو دلیر ہوگا ورنہ اس کا یہ آخرت پر ایمان اس کو بزدل بنا دے لہٰذا آپ دیکھیں بدماش معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں ہتھیلی پر جان لی ہوئی ہے انہوں نے ہر گاؤں میں ایک بدماش ہے جو پورے گاؤں کو رول کر رہے اور جو مومنے جسے ہے مرنا اور پھر اٹھنا اور حساب کتاب ہونا ہے وہ جان بچا بچا کے رکھ چھپ چھپ کے زندگی گزار رہا کیوں حساب کتاب ہوگا مریں گے پھر ازرایل آئے گا پھر ستر گز لمبا ٹینگر اندر دے گا پھر کھینچے گا پھر جناب جیسے گٹر صاحب کرتے ہیں بلدیا والے ایسے جمار صفائی ہوگی اندر جان بڑی مشکل نکلے گی اور نکلے گی تو آگے پھر جناب منکر کی بیٹھے ہوئے پھر انہوں نے کوئی جو بھی دبا کسی کرنی ہے اس کے بعد پھر اشد نشر ہو جائے گا مرنا نہیں خود آ کے باندھ پکڑ کے اسرائیل گسیٹ کے لے جائے تو لے جائے تمہیں فیس نہیں کرنا ہے موت کو لہٰذا ایماندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بدماش کے لیے نرم چاہ رہا ہے بس باہر سے وہ کہتا ہے بھائی بتنا بتا دینا ہے فوراً لے کے پہلے تیار کر کے بیٹھو اگر آخرت پر ایمان تو ساتھ اعمال ہوں گے تو بندہ دلیر ہو پتہ میرے بیلنس میں اور نہیں ہے دا آپ دیکھتے ہیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کھپا دو لگا دو کٹا دو وہاں کیا گارنٹی دی ہے یا پھر لکھم دونوں تمہارے سارے چلان معاف کر دو اس لیے کہ جب تک چلان اپنی جگہ ویلڈ ہو انٹیکٹ ہو تب تک بندہ ڈرتا رہتا ہے جان تو میں دے دوں مسئلہ یہ کہ میں نے یہ یہ گناہ کی اللہ نے فرمایا میری خاطر اگر تم مرے یا گر لم دونوں کم جنات تجریح میں تحقیل تمہارے معاف کر دوں گا گنا اور تمہیں باغات میں ان باغات میں داخل کروں گا جس کے اندر مساق نہ طیبہ بڑے بہترین مکانات بنے ہوئے ہیں اپنے گنا معاف کر دے گا جو حقوق اللہ ہے حقوق لے بعد وہ اگلی بشارت ہے یدھ جنات تجری تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں اس کا مطلب ہے کہ داخل کرنا اس کی ذمہ داری ہے حقوق العباد وہ اپنے یہاں سے ادا کرتے ہیں بندے کو راضی کرنا ہے اب وہ جو اڈا لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی میں نے نہیں معاف کرنا کیوں بیٹھا وہ جنت میں جانا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ اس کی بھی کچھ مجھے مل جائیں تھوڑا سا کریڈٹ ہو جائے تو جب اللہ اسے کہے گا کہ جاؤ میں نے تمہیں جنت میں بھیج دیا تم نے کیا کرنا کہتا جلدی کرو معاف کرو چلو جنت تو یہ اس کی ذمہ داری جہاں بھی قتال تال کا ذکر آیا یا پہلے یہ آیت یا بعد میں یہ آیت یا پھر لکم جو اپنے گناہوں سے مت ڈرو ان سے ڈر کے گھروں میں مت بند ہو سامنے آؤ سوسائٹی میں آو. میری خاطر گردن کٹاؤ تمہارے گناہ میرے ذمہ بات ختم ہو جب اس نے گارنٹی لے لی ہے تو مومن صاف ستھرا ہو کے پھر نکلتا ہے لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ جب شہید فی صبی اللہ مقتول فی سبیل اللہ کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی جان نکلنے سے پہلے اسے اس کا آخرت کا چھکانہ دکھا دیا جاتا ہے قبر میں اس کا حساب کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اور بھی بہت ساری سہولیات ہیں تو یہ مشرق جو ہے وہ ان سے زیادہ دلیر کیوں مشرق ہے مٹی بن جانا ہے؟ فرمایا فسانہ ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کاش اس کی ہزار سال زندگی <سؤال> یہ دور آج یہ دوائی جاد ہو گیا جی بڑھاپے سے بچنے کے لیے اب بندہ بوڑھا نہیں ہوگا جی اب یہ جگر جاد ہو گیا جی اب یہ دل انہوں نے بنا لیا ٹامک بیٹری والا جی اب یہ ساری دور کیوں لگا رہے ہیں کہ کسی طرح مرنے سے بچ جائیں ہماری زندگی لمبی ہو جائے اللہ نے فرمایا اگر ان کی زندگی اتنی ہو بھی جائے ہزار سال وہ ما ہوا بھی مظاہرے ہی مین الزاد عمر اتنی عمر مل بھی جائے اگر تو آزاد سے تو نہیں بس پھر کہاں جانا ہے المت اللہ تو پھر رو نمن ملاقی کم جس مار سے تم فرار اختیار کر رہے ہو چھپتے پھرتے ہو بھاگ رہے ہو ملاقیک وہ تم سے ملاقات کرنے آئے گی تم سے ٹائم نہیں لے گی ٹائم پہلے کسی نے طے کر دیا ماں کے پیٹ میں جگہ طے ہے وقت طے ہے سبب طے ہے اس طرح تم نہیں بتا ما کو مل الموت ادراک ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی کن تم فی برو تم ایک برج بنا لو اس کو چاروں طرف سے بند کر لو اور اس کو جناب ویلی فلاں پروف بھی کر لو فلاں پروف بھی کر لو زلزلہ پروف بھی کر لو راکٹ پروف بھی کر لو میزائل پروف بھی کر لو موت وہاں آ جائے چلو جب تمہارا ٹائم ہے وہ تو تم نے جانا فائی نو ملاق وہ تم سے آ ملاقات کرے گی تمہیں اس سے ملنا ہے تو اگر کوئی مفار نہیں ہے تو پھر بہتر نہیں اس کی تیاری کرے آپ سمت و ردون شہادہ ماک تامل پھر تمہیں اس ہستی کے سامنے پیش کیا جائے گا جو چھپے بھی جانتی ہے اور ظاہر بھی جانتی پھر تمہیں بتایا جائے گا تم کیا کرتے دنیا میں تو ہر آدمی سمجھتا کہ میں بہت کم برا ہوں اور بہت زیادہ نیک ہوتا یہ ہے کہ ایک بدی دوسری بدی کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی جب تک وہ پہلی بدی ہٹے نہ دوسری نظر نہیں آتی اب چونکہ ہم پہلی بدی کوئی نہیں ہٹاتے لہٰذا وہ جو سامنے ایک نظر آ رہی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں بس ایک ہی میرے اندر بدی ہے لیکن جب وہ ہٹائیں گے آپ صاف کریں گے تب پتہ چلے گا اس کے پیچھے تو اور ہے اس کو ہٹائیں گے تو پتہ چلے گا اس کے پیچھے تو اور ہے اس کو ہٹائیں گے پتہ چلے گا اس کے پیچھے تو اور ہے یہ تو پیاز کے گنڈے کی طرح جناب چھلکا جب تک پہلا اتاریں گے نہیں دوسرا چھلکا نظر ہی نہیں تز کس کا نام پرت ہٹانا آپ جب اصلاح شروع کرتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تو ہٹ گئے یہ برائی تو ہوگی لیکن یہ برائی بھی میرے سے آنے شان وہ بھی ہٹ گئی پھر یہ برائی بھی میرے جب آپ ایک داغ مٹاتے اور کپڑے پر دوسرا داغ آپ کو نظر آتا تو آپ کہتے یہ بہت برا لگتا آپ اس کو بھی ہٹا ہم میں سے ہر ایک بس ایک بڑی غلطی پر فوکس کر کے بیٹھا ہوا کہ بس یہ ایک غلطی ہے میرے پیچھے اس کو ہٹا گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے تو درجنوں کے حساب سے ہوں تجکیہ اس کا نام ہے کہ نبی نظر ٹھیک کر دیتا ہے انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو پہچان لیتا ہے ہاس قبلان تو ہاس اب وہ اپنا محاسبہ خود کر لیتا ہے لہذا پہلے ہی درستگی کر لیتا ہے کاغذات جمع کروانے سے پہلے کاغذات درست کروا لے تو کوئی مسئلہ نہیں نبی کا یہ کام ہوتا فوکس ٹھیک کر دیتا ہے نظر کا بدی بدی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے نیکی نیکی نظر آنا شروع ہو جاتی لہذا جب بندے بدی کو بدی سمجھتے اور اس کو ہٹانے کے لیے تیار ہوتے اور نیکی کو نیکی سمجھتے ہیں اور اسے اڈاپٹ کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو بس انہیں صرف یہ بتانے کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ یہ بدی ہے اور یہ نیکی ہے وہ خود صاف کر دیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے آپ دیکھیں جب حکم نازل ہوا شراب کا شراب کی حرمت تو صاحب گئے وہ پورا کافلہ شراب کی مشقیں بھر کے لائے تھے تجارت ہوتی کافلہ جب مدینے کے نزدیک پہنچا تو انہیں پتا چلا کہ شراب حرام ہو گئی کوئی کسٹم والے نہیں ہیں کوئی پولیس والے نہیں ہیں کوئی چھاپا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ان کے اپنے اندر ایک عدالت قائم کر دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ اس تب سے نفس اپنے ضمیر سے فتوا مانگ انہاں کا نفس اگر تیرا نفس یہ خارج کر رہا ہے خود ختنی لگی ہوئی ہے فلاں سال تو وہ کام مت کرنا بلاؤ یفتی کا بلاؤ یفتی کا بلاؤ یفتی کا چاہے تجھے مفتی بار والا مفتی فتوا بھی دے دے وہ جائز ہے تیرا اپنا ضمیر کہتا ہے نہیں تو وہ سپریم کورٹ ہے اس کو ریجیکٹ کرنا باہر کے مفتی کے فیصلے اس نفس اندر ایک جج بٹھا دیا کافلہ انہوں نے باہر روک دیا اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ حضور میں نے اتنے پیسے اس کافلے پر لگائے اس وقت ہزاروں دینار خرچ کر کے وہ خرید کے لائے تھے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں ان کو کسی کو بیچ سکتا میں کافلے کو واپس پلٹا دوں اور وہاں اس بلد میں جا کر بیچ دوں جہاں سے میں لے کر آیا تھا میری کاسٹ پرائز مجھے مل جائے آپ نے فرمایا جس طرح شراب پینا ہارا میں اسی طرح اس کی خرید و فروخت بھی ہارا اب تو اسے کسی کافر کو بھی نہیں بیچ گئے مچکیزیں سارے اتار کے ایک پاڑی تو رکھے اور فری سے سب مشکی کو کاٹ کوئی ہیل نہیں کو مومن تو اس کو مٹانے آیا وہ اپنی بلا اتار کے دوسرے کے گلے نہیں ڈالنے لہٰذا آپ دیکھیں طالبان نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ٹی وی توڑ دو یہ نہیں کہا کہ بیچ دو چھت سے نیچے یہ کہ یہ نہیں ہے کہ خود مت دیکھو اور دوسروں کو بیچتے پھر انہیں کسی نے خرید لیا اب توبہ کر لیا اب اسے بیچو مت توڑ دو سیکریفائی کرو نا دو چار سو دنوں میں اللہ کی راہ میں قربان کرو یہ ضائع نہیں جائے گا کسی نے اپنے یہاں سے قرض لکھ لیا میری خاطر اس نے فلاں چیز کو قربان کیا توڑ یا بنایا انٹا کو مس کال حباۃ خردالات اس نے نوٹ کر لی ہے تیری قربانی گڑبارن نے ایسا کوئی پولیس تھی پولیس چورتا جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ادارہ بنائے کوئی پولیس نہیں تھی ہر آدمی کے اپنے اندر ایک ضمیر پولیس مین بنا ہوا تھا وہ کہتا اس کو پالش کر دیا تھا اللہ کی آیات سنا سنا کر یتلو آیاتی و یزکی ہیں جب سود حرام ہوا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود نقصان برداشت کی اپنی فیملی کا سود جو باہر تھا آپ نے معاف کر دیا ہم کسی سے مطالبہ نہیں کریں گے سب سے پہلے میں اپنے چچا آباس کا سود معاف کرتا ہوں جام کا خون معاف کیا جہلیت کے زمانے میں جو ایک دوسرے کے قتل ہو گئے تھے دشمنیاں چل رہی تھی آپ نے فرمایا یا میں جہلیت میں جو قتل ہوئے وہ سب میرے پاؤں کے نیچے سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں سوال آتا تھا سب سے پہلے اپنے گھر لے کے جاتے تھے فرماتے تھے جو قابل استعمال چیز تمہیں نظر آئے وہ تھا لو پھر جا کے کہتے تھے مسجد نبی میں کہ یہ ایک سوال ہی اس کا سوال پر. جب بھی ہوگا اسی طرح ہوگا جن سے ہم نے لینا ہے ان کو ماف جن کا ہم نے دینا ان کو صاف جواب آپ دے کے کبھی جان نہیں چھڑا سکتے کہ راتو رات جب رہی امین بوریاں بھر کے ڈالروں کی لائیں گے اور آپ جناب ورڈ بینک کو وہ سارا دے کے چتیس ارب ڈالر اور پھر کہیں گے کہ سرکار اب ہم چود کو آرام کر رہے ہیں یہ تمہارا بات بھی نہیں اتار سکتا زندگی بھر کے اس طرح قیامت مطلب تک تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی میکسیکو جو دنیا کا بہترین تیل پیدا کرنے والا ملک سب سے بہترین تیل میکسیکو میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی ڈیفالٹ ہوا ہے تو جان چھوٹی ہے اس کا آئندہ تیس سال کا تیل بھی گروی رکھا ہوا بھاری فصل لگتی ہے اور تم وہاں گروی رکھ دیتے اس طرح جان نہیں چوٹے گی جان اسی طرح چوٹے گی جس طرح اللہ نے بتایا ہے جن سے لینا انہیں مار جن کا دینا ان کو جواب مات ختم ہو گئی یہ ہے کہ جب پتا چل گیا یہ گناہ ہے تو آدمی یہ انتظار نہ کر رہے کہ اب حکومت بل پاس کرے گی پارلیمنٹ کے اندر تو پھر میں اس کو چھوڑوں گا جو بل اللہ نے پاس کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کر دیا عمر فاروق نے پاس کر دیا اوبکر صدیق نے پاس کر دیا اب کس انتظار میں بیٹھا ہم تو حکومت نافذ کرے گی تو ہم نافذ کریں گے حکومت کے نافذ کرنے سے اس طرح نافذ نہیں جب تک آگے کھیتی تیار نہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہ ہو اندر کا جج زندہ نہ ہو اندر ایک کوٹ بیٹھی ہوئی نہ ہو جو باتھ روم میں انسان کے ساتھ جاتی ہے. اکیلا ہوتا ہے تب بھی وہ کوٹ ایکٹیو ہوتی جب تک یہ نہیں ہوگا بندہ باہر روزہ رکھے گا باتھ روم میں بیٹھ کے پانی پیئے کون سے چپتا پوچھ سکتا اس کو اندر کا جج لہذا اس کے لیے اللہ تعالی نے ایک پرماننٹ بندوبست کر دیا تاکہ آم قیامت جس کو نہ کوئی مارشل روک سکتا نہ کوئی کرفیو روک سکتا اس تزکیے کے لیے اس صفائی کے لیے انسان کو انسان بنانے کے لیے جمعہ کا ایک انسٹیٹیوشن جس میں یتلو علیہ حمایاتی قرآن کی آیات پڑھی جائیں وہ یو لوگوں کا تذکیہ کیا جائے وا یو اللہ محمود کتاب والم وہ کام جاری رہے اس لیے کہ وہ تذکیہ صرف عمر فاروق کا مطلوب نہیں تھا وہ تو ہر پیدا ہونے والے کا مطلوب اور جس سر سے جس ڈٹرجنٹ سے حضرت عمر فاروق رضلا عنہ کو دھویا گیا ہے وہ آج بھی درکار وہ کیا ہے وہ آلہ کون سا ہے جس سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کو ڈی میگنیٹائز کر کے صاف کر دیا ہے وہ قرآن حکیم تو ہے فاتحہ سے گھسو ورنا سے باہر نکلو تو اس طرح ہو جس طرح ماں کے پیٹ سے ہے یہ ایپ کر کے کہ جب ہم یہ سنیں گے جب ہم پڑھیں گے اس میں جو چیز ہمارے رب کو ناپسند ہوگی وہ میں نہیں تیری جان چلیے یہ طے کر کے فاتحہ سے گھسو گے عبداللہ اپنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے آٹھ سال میں سورہ البقرہ پڑھی آپ بتائیے آٹھ سال میں سورہ البقرہ کیا انہوں نے کیا پڑھا سرف و ناب کی ضرورت ہم اجمیوں کو ہے ان کو ضرورت نہیں تھی ان کے قبیلے کی زبان تھی یہ البرآبر با یہ ہمیں ضرورت ہے ان کو نہیں آٹھ سال کیا پڑھتے رہے ہمارا مولوی شام کو عشاء کے وقت مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے جناب اور صبح قرآن پورا سنا کے گھر چلا جاتا ہے کے پیسے لے کر سال کس میں لگے ڈھائی سپاہے پرماتے ہم دس آئےتیں لیتے تھے جب تک وہ عمل میں نہیں آتی تھی اگلا سبق نہیں لیتے لہذا وہ کیا تھے وہ چلتا پھرتا قرآن تھی. ایک قرآن لکھا ہوا ہوتا تھا دوسرا قرآن بازار میں ہوتا دفتر میں ہوتا میدان جنگ میں ہوتا یہ تھیوری ہوتی تھی وہ پریکٹیکل ہوتا اور وہ قرآن پھر کہیں بھی چلا جاتا شری لنکا میں جو گئے جو مسلمان ہوئے تھا؟ تاجروں نے مسلمان تھے وہ تاجر قرآن ہوتے تھے اس طرح لین دین کرتے تھے جس طرح قرآن کہتا ہے اس طرح بہیو کرتے تھے احترام کرتے تھے اکرام کرتے تھے جس طرح اسلام کہتا ہے. لوگ پوچھتے تھے تمہیں کس نے ایسا بنا دیا ہے کون سا کشتا کھاتے ہو مسلمان ہے زمان ایسے ہوتے ہمیں بھی مسلمان بناؤ آپ پڑھتے تو سارے اس لیے کہ قرآن بہت ہو گئے نا ڈھیر لگے آپ دیکھیں جگہ نہیں میں رکھنے کی گھروں میں بھی رکھے ہوئے اس زمانے میں بہت مشکل ہوتا تھا قرآن کسی کے گھر میں مل جائے ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا پھر اتنے وہ ورق بھی جو ہے اس طرح سے نہیں ہوتے تھے کسی نے پتھر پہ لکھ لیا کسی نے یہ ہڈی جو ہوتی ہے دستی کی چوڑی ہوتی ہے ذرا اس پہ لکھ لیا جس کو جو چوڑی چیز ملی اس نے لکھ کے رکھ لیا لیکن ان کی زندگیوں میں قرآن تھا ہماری الماریوں میں ہے زندگیوں میں کوئی نہیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں سب جب کسی کو پتا چلتا ہے مسلمان ہے تو دوسرے کو کہتا بھائی بچ کے رہیں بھائی مسلمان ہے دنیا میں کرپ ترین قوم مسلمان ہم دوسرے نمبر پر آئے ہیں پاکستانی لیکن بحثیت مسلمان جو قوم پہلے نمبر پر آئی ہے وہ مسلمان وہ ملک مسلمان یہ کیوں ہے اس لیے کہ اندر کچھ بھی نہیں اندر ریسیور کوئی نہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں سارے ریڈیو اسٹیشن اس وقت آ رہے بی بی سی بھی لگا ہوا ہے یہاں سے گزر رہی ہے اس کی وہ جو ہیں یہاں سے جا رہی راسل خیمہ بھی لگا ہوا کوئین بھی لگا ہوا ہے آواز کیوں نہیں آتی اس لیے کہ یہاں رسیور کوئی نہیں بس ریسیور آپ اس کو پکڑ لے تو یہی لگ جائے گا سارا کچھ منیل کمر صاحب یہیں شروع ہو جائیں قرآن تو ریلے کر ہے جو کرنا اس نے آگے ریسیور کوئی نہیں ہے لینے والا کوئی نہیں ہے اقبال نے کیا کہا نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں وہ پروسیس جس نے وہ قوم تیار کر دی جس نے تین برے اعظم فتح کی اور عزت کی زندگی جیے ہیں جن پروسیس سے وہ نکلے ہیں وہ سارے موجود ہیں خامی کہاں ہے خامی تیرے اندر ہے اپنے اندر دیکھ اس تفصی نفس اپنے آپ سے پوچھ وہ کہاں مسلمان میں لہو باقی نہیں ہے وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں اسی طرح کا مسلمان میں خون باقی نہیں محبت کا جنوب باقی نہیں سفے کچھ دل پریشان بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں اندر کوئی چیز مر گئی اندر اس کو اندر جانے دو قرآن کو ہے باہر زخم ہے تو ٹنکچر لگاتے ہیں دماز لگاتے ہیں اپائٹمنٹ لگاتے ہیں کریم لگاتے ہیں اور پیٹ میں درد ہو تو پیٹ کے باہر آپ جناب علی بے شک ملتے رہے آرام آ جائے گا جہاں درد ہے دوا وہاں جانی چاہیے چوبا جان تھا رقت جہاں دیگر یہ قرآن اندر جائے گا تو جان بدلے گی باہر پورا قرآن لٹکا لو دکان پہ چاروں کل لگا لو اور ساتھ جناب وہ گانے لگے ہوئے لتا صاحبہ برکت کے لیے کل بھی لگے ہوئے اور ساتھ رات دن وہ جناب وہ ہٹ چلتے برکت آ رہی اس طرح طبیعت آپ جناب علی وہ جو ڈاکٹر صاحب نسخہ دیتے ہیں وہ آپ دعا لے کے کھائے نہیں بیٹھ کے تھرانے لگا دیں وہ نسخہ آرام آ جائے گا سر میں درد پینا کی پوری شیشی لے کے وہ چھیانوے گولیاں جناب علی آپ گلے میں لٹکا لے آرام آ جائے گا چوبہ جان در رت جان دی گلی اندر جائے گا تو جہاں بدلے گی اسے اندر جانے دو اللہ کے بندو رستہ دو اس کو اس کو کس نے روکا ہوئے اندر جانے سے میں آنا وہ میں باہر نکلے تو جائے نا وہ سائنس کا اصول ہے ہاں نکلے گی تو پانی اندر جائے گا اندر سے کوئی چیز نکلے گی تو باہر سے کوئی چیز اندر جائے گی اندر سے نہیں نکلے گی باہر سے کبھی اندر نہیں جائے گی اندر سے وہ کون سی چیز نکلے گی وہ میں جس نے یہاں اعلان فراونیت کیا ہوا ہے اس نے کہا یہ جناب علی چھ فٹ ایریا میرا ہے یہاں میرا قانون چلتا ہے میری مرضی چلتی ہے سیلف رول ایریا ہے یہاں کوئی خدا نہیں یہاں کا خدا چھ فٹ کا خدا میں ہوں اس لیے کہ جب یہ تمہاری کرتا ہے کیوںٹیکلی تم کسی کو بھی بے شک مانو ایکٹیو اگر تم اس پر ہوتے ہو ہوا پر ہوتے ہو مرضی پر ہوتے ہو خواہش پر ہوتے ہو تو یہ تمہاری علا افرائط منتفا علاح ہوا ہوا وہ علم ہوتے ہوئے اللہ نے گمراہ کیا ہو. جہالت میں اگر کوئی آدمی مر جائے تو کوئی بات نہیں یہ کیا علم ہے جان جانوا ہونا تو یہ اندر جائے جس بھی اگر سے اندر جانے دو مینٹیننس کرنے دو ضمیر کا سفایا کرنے دو اندر قرآن کریم کی آیات کی ڈبلو ڈی فورٹی جناب علی لگے وہ دوبارہ ریسیور درست ہو جو گئی کو لے وہ اندر والا پرنٹر جو ہے وہ ٹھیک ہو جو کمانڈ کو لے اور میں نے عرض کیا تھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ سردی کا موسم تھا وضو کر رہے تھے لونڈی پانی لائی وضو کروانے کے لیے تو اس کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا سردی تھی بھیگ گئے لونڈی ڈر گئی لیکن جلال خاندان نبوت ہے نیک آدمی کا اپنا جلال ہوتا ہے پھر ان کا جلال کیا ہوگا لونڈی کانپ گئی لیکن اسے یہ پتا تھا کہ انہیں کمانڈ کہاں سے ملتی ہے یہ کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں نے پتا تھا کہ ان کی چابی ان کا اسٹیئرنگ قرآن کے ہاتھوں میں اس نے دیکھا تیرا غصے سے شروع ہو گیا فورا اس نے پڑا ول کا غصے کو پی جانے والے ایسے پتا چلا جیسے آگ پر پانی پڑ گیا رنگ جو اپنی جگہ پہ آگ اس نے اگلا حصہ پڑا آئے ولاس آپ نے فرمایا اللہ سُب اس نے آگ پوری کر دی واللہ یو المحسنین بات یہاں نہیں اللہ تو برگر کرنے والے کو پسند کرتا ہے فرمایا جاؤ میں تمہیں اللہ کے لیے آزاد کمانڈ لی ہے نا ادھر سے ترا جا رہا ہے ادھر ایکسپٹ کیا جا رہا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا کبھی نہیں بدلو گے سنتے رہو دین اجاشی ہو جائے بدلو گے نہیں علامہ اقبال گجرات ان کی بہن بیائی ہوئی تھی چودہ سال وہ اجڑی رہی چودہ سال کے بعد اس کا شور گیا راضی کرنے کے لیے علامہ اقبال آپ کو پتا ہے بھائیوں کے اندر ویسے بھی زیادہ غیرت ہوتی کم نہیں نہیں جائے گی یہ چودہ سال اجڑی رہی اس کی جوانی برباد گئی آج اس کو یاد آیا میری بیوی ہے نہیں جائے گی والد تیار تھے علامہ اقبال اسے میں آگ بگولا بار نے کا بیٹا سوچ لو علامہ اقبال نے کہا میں نے سوچ لیا یہ نہیں جائے گی جہاں پہلے سے چودہ سال رہے چلے جاؤ وہیں رہو باپ نے کمانڈ دی باپ نے کا بیٹا اللہ کہتا ہے وصول خیر چلا میں خیر یوں پتا چلا جیسے کسی نے آگ پر پانی ڈالی کہاں وہ رنگ جیا سے غصے سے کہاں وہ غصہ پینے کی کوشش میں سک ہو گیا رہا ہے جبر کیا جا رہا ہے تھوڑے دیر کے سکوت کے بعد باپ نے کہا بیٹا پھر کہنے لگے ابا پھر وہی جو اللہ کہتا ہے وہ سلو فیس یہ ہے کمانڈ وہ جو اقبال نے کہا نا تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب یہ تو یہ نہ سمجھے کہ یہ کتاب مجھے کہہ رہی ہے مجھے کمانڈ دے رہی ہے گرا کشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاہ تو ساری تفسیریں پڑھ لے تو نہیں بدلے تو یہ سمجھتا یہ مبکر سے اس کا شان نزول یہ کہ اس نے فلاں صحابی کو یہ کہا یہ تجھے کہہ رہی ہے یہ یا تم سمجھتے ہو یہ صدیق رضی اللہ ضلع کارن کو کہہ رہی ہے یہ سرتاج عزیز کو بھی کہہ رہی یہ تجھے بھی کہہ رہی وہ لوگ جو ایمان دے کر آئے ہو کیا میں تقلا کر بات کر ایک آدمی آپ سے کہتا ہے بھائی صاحب ادھر آئیں آپ ان کے پیچھے دیکھ تو پھر کہتا جی آپ ادھر آئیں آپ کہتے میں جی میں آپ سے بات کہتا ہے یا کام کرو تم پیچھے من کے دیکھو بک رضی اللہ تعالی کو کہہ رہے تو تم کیسے آؤ تم یہ سمجھو گے کہ قرآن سپیکس ٹو یو یہ تو تم سے بات کر رہا ہے یہ تمہیں کہہ رہا ہے یہ کمانڈ تمہیں مل رہی ہے تو فوراً آگے بڑھو نبے اس کے لیے ایک ادارہ بنا دیا جو میں لوگوں کو باؤنڈ کر دیا یا من آپ دیکھیں کمانڈ مل رہی ہے ہر اس شخص کو جس نے کلمہ پڑھ لیا جس کے اندر لا اللہ محمد رسول اللہ کی ڈسک ہے کارڈ ہے وہ مخاطب ہے اور جو اس پر متحرک نہیں ہو رہا اس کے اندر لا الا اللہ محمد رسول اللہ کا کارڈ کوئی نہیں ہے منہ سے پڑتا ہے اندر کوئی نہیں ہے اب کفن پر تم لکھ دو آیت تل بھی اور کلمہ بھی مگر اندر نہیں اور فیصلے قیامت کے دن یوم تمہ سرائر جس دن راز ابل کر باہر آ جائیں گے اندر کی بات قبول کی جائے گی زبان کی قبول ہو تو عبداللہ اب ابن بھائی سب سے پہلے جنت میں جائے گا پہلی سخ میں نماز پڑھا کرتا تھا وہ حضور کے پیچھے حضور خوطلہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو کھڑا ہو جاتا تھا آپ تھک جائیں گے میرا کمرے کا سہارا لے لیں حضور بات اندر کی یا کولون بے افواہم ماں ایسا پھی اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہم کہتے ہیں عبداللہ بن عبید, عبید, عبید, عبید کی بات ہو رہی ہے بھائی تیری بھی بات ہو رہی ہے تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جماعت الى ذکر اللہ لارول بھائی اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کی اذان ہو تو دو اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو خریدو کرواز رول بھائی جمعے کی دوسری اذان جو ہوتی ہے جس کے بعد عربی خطبہ ہوتا ہے اور پھر نماز ہوتی ہے اس آزان سے لے کر نماز ختم ہونے تک کاروبار اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر حرام ہے اور جس نے اس دوران کاروبار کر کے کھایا وہ درم اس کے لیے اسی طرح جس طرح خنزیر کا گوشت وزار خریدنا کا یہ نہیں خریدنا چھوڑ دو اس لیے کہ لالچ بیچنے میں ہے خریدنے میں نہیں بعد میں لے لیں گے گھنٹے بعد کہتا ہے گاہ امتحان ہو سکتا ہے کہ اسی وقت گاہک آ جائے اب دس دنم پیارے ہیں تمہیں یا رب پیارا ہے فیصلہ بھی ہو جائے گا قیامت کا کیا انتظار کرتے ہو قیامت تو ہو گئی ہے تیری میری دس دن میں رب کو بیچ دیا تو دوڑ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو تمہیں اللہ نے بلایا کیا بات مومن تجارت کر رہا ہے وہ ضرورت ہے ضرورت ضرورت کی حد تک ہونی چاہیے آپ دیکھیں باتھ روم جاتے ہیں آپ تو یہ ایک ضرورت ہے نا اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو آپ بھاگتے ہو کبھی بیڈ ڈالا کسی کرسی ڈال کے بیٹھا ہو دنیا کی تمہاری ایک ضرورت اسی طرح جس طرح باتھ جانا ضرورت ہے اور وہ ضرورت پوری کرو اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں لیکن دوڑو اللہ کے ذکر کی طرح حضور نے فرمایا سات آدمی یعنی وہ سات قسمیں سات آدمی سے مراد وہ آدمی جو حضور نے گنوائے وہ ریپرزینٹ کریں گے مختلف صفات والے لوگوں کو یعنی وہ آدمی جن کے اندر یہ سفتیں ہوں گی قیامت کے دن تک ہوتی رہیں گی وہ اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گی. اور اس دن سوائے اللہ کے عرش کے سہ کے کوئی سہایا نہیں ہوگا اب تو بڑی تکلیف ہوتی ہے آدھے گھنٹے کی بات ہوتی ہے قیامت گزر جاتی ہے باہر کتنی گرمی ٹینٹ لگائیں کوئی ٹینٹ نہیں ہوگا سوائے رب کے اردو ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو دنیا میں مجبورن جاتا تو ہے لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا شکر کرتا ہے مسجد میں آتا ہے اذان ہوتی ہے فوراً دوڑتا ہے وہ ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر رہتی مسجد میں اس کا دل لگتا ہے مسجد سے باہر جاتا ہے دل یہیں اٹکا ہوا بار بار گھڑی دیکھتا ہے زہان میں کتنی دیر رہ گئی بار بار گھڑی دیکھتا ہے دیتا میں ایک وہ ہے جو گزر جاتی کتنی کتنی نمازیں پتہ ہی نہیں جب اس نماز کی ندا ہو پساؤ کر جلدی کرو اس مراد یہ نہیں ہے باقی دوڑنا شروع کر دو فیزیکل تم پساؤ کا مطلب ہے جلدی کرو لہذا او یہ بات کہتے ہیں کہ جب وہ آگان ہو جائے تو سوائے جمعے کے کپڑے بدلنے اور وضو کرنے کے باقی ہر چیز حرام ہو جاتی ہے ایون کے کھانا پینا بھی حرام ہو جاتا ہے رو صرف تم جمعے کی تیاری کر سکتے ہو کپڑے بدلی کر رہے ہو وہ بدلی کر لو باقی ایکٹیویٹی جو دنیا کی کوئی بھی ہے وہ اب سسپینڈ ہو گئی تمہیں کیوں تمہیں اللہ نے بلا لیا ہے کیا بلانا ہے حضرت ہندلہ رضی اللہ تعالیٰ وسیل الملائکا میں داغ پڑی ہے لوگو اللہ کی راہ میں نکلو عوض میں تو یہ حالت جنابت میں تھے گسل نہیں کیا آپ دِن سے زیادہ کیا ہوگی تلوار لی اور دوڑے اور جا کے شہید ہو گئے چہادا کو گسل نہیں دیا جاتا اس لیے کہ جس خون سے انہوں نے غسل کیا اس پہ پانی ڈالنا تو توہین ہو انہوں نے وہ غسل کیا جس نے چھوڑا ہی کچھ نہیں پاک صاف کر دیا دہذا پانی سے غسل نہیں دیتے اور شہید کا نماز جنازہ بھی آپ کو پتا نہیں پڑھا جاتا جو میدان جنگ میں ہوتا ہے شہید کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا جاتا اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا جب اس نے کہہ دیا یا پھر اللہ اللہ تمہارے معاف کا یا پھر انوبا اللہ تمہارے گنا معاف کر دے گا تو مطلب اللہ نے کر دیا وہ شہید ہو گیا تو گنا معاف ہوگا اب تم دوبارہ درخواست کرو گے کہ بھائی اللہ سے گنا معاف فرما اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلی بات کی تقریب کر دی شہید کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جاتا ان کی جسد مبارک مل نہیں رہا تھا آخر کار ایک پہاڑی کی اور سے ملا پانی ان کے بالوں سے بہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے گھر والوں سے پتا کرو اس کا کیا معاملہ ہے فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے گھر پتا چلا کہ یہ حالت جنابت میں خرید و فروخت ہو تم تالمون اگر تم جانتے ہو تمہیں علم آخرت نام کی کوئی چیز سے تم واقف ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر اب آدمی کو تو کہہ دیا گیا کہ بھائی یہ سب کچھ آرام ہے تم فورن مسجد پہنچو اور مسجد آگے سے ان ملوک لگا ہوا ہے ظاہر بارشاں سنائی جا رہی ہے ظلم ہو گیا نا لوگوں پر دھوکا ہو گیا ان کے ساتھ ان سے کہا گیا دفاع ذکر اللہ جاؤ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں کہا گیا جب ایمام ممبر پہ چڑھے خطبے کے لیے تو اس کے سامنے مت نماز پڑھ کوئی نماز نہیں اس کی بات کو سنو گا کیوں اس لیے کہ وہ وہ کام کر رہا ہے یسلو علیہ ہم آیاتی وازکیم ویو اللہ محمل <وَالْحِكْمَة> وہ جو منصب نبوت ہے وہ جاب جو رسول کا ہے وہ جاب ہو رہا اب ہو رہا آیات پڑی جا رہی ابھی جب سونے کو صاف کرتے تو کیسے صاف گلا گلاتے کو پھر وہ پیور ہوتا ہے کچرا نکل جاتا ہے یہ گرم کیا جا رہا ہے قرآن کی چارچ کے ساتھ قرآن کی بتی کے ساتھ گرم کیا جا رہا ہے جب اللہ کی آیات پڑی جاتی ہیں واجلت کلو من ان کے دل کاپ جاتے سما تلین و جلو نرم پڑ جاتی ہیں قرآن کو رستہ مل جاتا ہے قرآن اندر کلا تو لوگوں کو تو یہ کہا گیا کہ نسل بھی مت پڑو مولوی کی بات سنو کیا کہہ رہے اور مولوی کیا کہہ رہا ہے ظالم نہیں ہے وہ مولوی جو آگ لگا رہا ہے جو تزکیا کرنے کی بجائے گندگی ڈال رہا ہے جو اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی بجائے تو فرق رہا ہے اور آپ اس کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں پھر رہے لگا تو بھی آپ کو کیا پتا کہ آپ نے کس ایکسپلوزو کو آگ دکھائی ہے کسی آدمی کے اندر کتنا وہ مادہ اسٹال ہے آپ کو کیا پتا آپ نے سمجھا وہ بھی فلاں آدمی کی طرح ہوگا اور وہ آدمی جناب ایٹم بام ہے اس نے آگے جا کے معاشرے میں قتل کرنے شروع کر دی خود کو خدائی فوجدار سمجھ لیا یہی ہو. ہمارے یہاں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ اب مولویوں کے کنٹرول میں نہیں ہے مولویوں نے آگ دکھانی تھی وہ دکھا دی انہوں نے وہ جو محرم انہوں نے لٹکایا اور اس نے جو اپنی آخری وصیت دی اس میں کیا کہا اس نے کہ ساجد نقوی کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا کیوں ساجد نقوی نے اس کو تو جناب لانچ کر دیا کروز میزائل کی طرح خود بیٹھا ہوا کنفرسوں میں گلفا پی رہا ہے تو اسے نظر آ کہ میں تو لٹک گیا ہوں اس کی تقریروں پر وہ تو خود آرام سے بیٹھا ہوا ہے کنفرسوں میں جاتا ہے اور جفیاں مارتا ہے جناب وہ پانی پیتا اور فروٹ کھاتا ہے اسے وہاں جا کے تختہ دار پر نظر آیا کہ اس مولوی نے دھوکہ کیا کیوں آگ لگاتے کیوں ہوگ لگاتے فتنہ تو اشد من القتل فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے قتل ایک ہوتا ہے فیتنے کا تو کوئی پتا نہیں ہوتا یہ جہاں پہنچتا ہے وہاں دیتا آپ نے کہ اوجری کیمپ کا اسکریپ جو خرید کے لے گئے تھے کباڑیے ہر دو مہینے کے بعد خبر آتی تھی جی وہ اسکریب پٹا اور بم پھٹا اور فلاں کا بازو اڑ گیا اور فلاں کی دکان اڑ گئی اور بندہ مار گیا یہ اوجری کیمپ کا اسکریپ ہے آپ نے ایک کیسٹ بھر دی آپ تو مطمئن ہو کے سو گئے ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد مولوی کو یاد بھی نہ رہے کہ میں نے کیا کہا اور وہ کیسے آگے جناب علی وہ ریپروڈکشن کر رہی ہے اور ایک چین دھماکوں کی جو آگے چل رہی ہے جو سنتا جناب علی اہتمام بن جاتا ہے خدا کا خوف اللہ یہ بندے گھیر کے تمہارے پاس اس لیے نہیں لایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اللہ اس کے پاس لے کر آیا کہ اسے ان کا تزکیہ کرو اور اس میں وہ گند اللہ تعالی مجھے بھی معاف کرے اور مولویوں کو بھی ہدایت دے میرے سمیت فتنے کا دروازہ بند کریں آپس میں اتفاق اتحاد پیدا کریں لوگوں کا تجکیہ کریں ان کے اندر کے اس جج کو جگا دیں جو ہر جگہ ایکٹیو ہوتا ہے اور بندے کو سیدھی راہ دکھاتا ہے واخر داوانعالمین